ع <محسنون> محترم سامعین بزرگانی دین نوجوان ساتھیو ہو یہ صورت ال نہیں ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ تراہم ہے یعنی آپس میں ہر انسان کے لیے خصوصاً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے مخلوق کے ساتھ رحم و قرم اور مہربانی کا معاملہ کرے کسی پر ظلم زیادتی زبان درازی دست درازی اسلام میں قطعا جائز نہیں اسلام ایک ایسا دین ایک ایسا مذہب ہے کی اس اللہ رب اللہ کی اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو آپس میں اس قدر یہ جوڑ دیا ہے کہ رب العالمین نے نبی علیہ شامر شاطر مسل المقم نے توا دہیم و طرم و طرطفیم کا جسدن واحد تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے پھر انسان کے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کے سارے آگا اس کے تکلیف کا احساس کرتے ہیں ہر ایک اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا رب العالمین نے فرمایا اندین و لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ ان پر خصوصی توجہ نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اصحاب المنا کو جنتی قرار دیا فضرات جانتے ہیں اصحاب الیمین اور اصحاب المنا دو قسم کے لوگ ہوں گے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اصحاب الیمین کو اصحاب المیمرہ بھی کہا جاتا ہے اصحاب المیمرہ وہ ہیں کہ جن کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں دیا اور یہی جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے رب العالمین نے قرآن ہے اصورت الحاق کا چندر شاطر میں بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے دوستوں انسان کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے رب العالمین نے فرمایا کہ جب ایک مومن کو حشر کے میدان میں نائ میں دائیں ہاتھ میں ملا اتنا خوش ہو جائے ہوگا کہ حشر کے میدان میں دورتا بھاگتا پورا ہوگا اور کہے گا ہاں ام کتابیہ لوگوں میرے نام امال کو دیکھو اللہ نے جنت میں جانے کا ہمیں حکم دے دیا ہے دائیں ہاتھ ہمارا نام امال ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب الیمین بنائی یہ بڑا خوش نصیب موقع ہوگا ہر مومن کے لیے یہی اصل میں نجات کا موقع ہے اگر کسی کا بائیں ہاتھ میں نامیں آمال دیا گیا لئی چھا کانت القاضیہ ما دیا انی مالیہ ہر اکان سلطانیہ وہ تو حسر کے میدان واولہ کر رہا ہے ہاں ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی نہ حکومت کام آئی نہ ہماری کمپنیاں اور فیکٹریاں کام آئی چھیس رہا ہے اللہ رب العالمین نے حکم ہوا یہ حشر کے میدان میں شور مچا رہا ہے فرشتو خبوہ فغلو ثم الجهیم صلو اس کو پکڑو جکڑو 70 گز لمبی زنجیر کے اندر باندھ کر کے جہنم میں ڈال دو یہ بڑا بد وقت ہوگا وقت ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اصحاب الیمین کون ہوں گے ثم کا فلقتهم العقبه وما ادراك من عقبه فقل عقبه پورے آیات کو آیات آع کو پہن رب العالمین فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے ایک گھاٹی ایک دشوار گزار پہاڑی طے کرنا ہے اور وہ کیا ہے گلاب آزاد کرانا ہے گردن آزاد کرانا ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرنا ہے مشکل اور پریشان ہار لوگوں کی خدمت کرنا ہے لیکن اللہ نے فرمایا ساری نیکیاں کب کام آئیں گی نر اللہ دین آ من سو بھی سبری و توا سو دل مرحم یہ ساری نیکیاں کب کام آئے گی جب تین شرط مومن ان نیکیوں کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرے نمبر ایک سم مکان میر اللہ دین سچا ایمان والا ہو موہید ہو توہید ہو شرک سے اور بیدار سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہو نمبر دو سو صبر کرتا ہے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے صبر کی دعوت دیتا ہے نمبر تین بل مرحمہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی رحم کرنے کی دعوت دیا کرتا ہے رب العالمین نے فرمایا دنیا کی ساری نیکیوں کے ساتھ جس شخص نے یہ تین اعمال کیے عقیدہ توحید عقیدے توحید،, توحید کو خالص رکھا اپنے امال کو عقیدے کو شرک بداس سے بچایا صبر کی دعوت دیتا ہے اور ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے اور رحم کرنے کی حکم دیتا ہے رب العالمین نے فرمایا ساری نیکیوں کے ساتھ یہ تینوں چیزیں اگر کسی نے کیا اصحاب المیمنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نام ہے دائے دائیں ہاتھ میں دے کر کے اسحاب المنا قرار دیا جائے گا انسان کو اصحاب المحمرہ میں اصحاب الیمین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مخلوق پر مہربان ہو اللہ تعالی کے مخلوق پر رحم کرے اسی طرح سے اللہ ر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ تعالی کے حکم سے اعلان کر دیا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو دنیا میں بھی رحمتوں سے نواز ہے جو مہربان ہو اور آخرت میں بھی مہربان ہو حشر میں بھی مہربان ہو اور تو سے چاہیے کہ بس ایک ہی شکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رہے مہربان ہو جائے جب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے چھوٹوں پر بڑوں پر امیر پر غریب پر جو انسان اللہ کے مخلوق پر مہربان کرتا ہوتا مہربان ہوتا ہے اور رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بندے پر تینوں جہاں میں مہربان ہوں گے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی سننے ترمیدی کی روایت حضرت عبداللہ ابن امر ابن ارآس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں نبی عرصور آسلام رحاصر اراح سے مون یر یار ہمرحمان ار ہم من یر الارض کم من سے سما اور کما کا رہے سرآسلام اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لو فرماتے سن لو ار راہ دنیا کے ہر انسان ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہو ہر انسان اس کا محتاج ہے لیکن الرحمون يرحمهم الرحمان جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرتے ہیں رحمان بھی انہی پر رحم کیا کرتا ہے پھر آپ نے شاپ سمایا ار ہم اے لوگوں زمین پر بسنے والی مخلوقات پر تم مہربان ہو جاؤ ار ہم سمان آسمان پر رہنے والا رب تمہارے اوپر مہربان ہوگا اسی لیے ار من وہ الارض عرضے یار ہم حکمل سے میں رکھے کرو مہربانی تمہلے دمی پر خدا ہو ہوگا با عرصے بری پر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا بنائے اور جو لوگ اللہ تعالی کی مخلوق پر اللہ کے منڈوں پر اپنے بھائیوں پر انسانوں پر رحم نہیں کرتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد نمایا یہ انسان جو اللہ کے مخلوق پر رہ نہیں کرتا اللہ تع رحم سے محروم کر دیتے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ساتھ رمایا شہی مسلم کی حدیث حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہما حدیث کے نامی ہے شہید مسلم سنم ترمیدی ابوداود اور مسنت کی روایے ہے آپ میں اس ساتھ نمائیا اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو من لا يرحم الناس لا يرحمهم اللہ لا يرحمهم اللہ جو اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے دوسری حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ساتھ نمایا لا تم جاؤ رحمت علیہ شکی دنیا کا جو بڑا بدبست انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے دل سے رحم وہ کرم کا جذبہ نکال لیتے ہیں جب کسی انسان کے ساتھ اللہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو توفیق دیتے ہیں کہ اللہ کے مخلوق پر رحم کرے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق اگر ہم بننا چاہتے ہیں اللہ کے مخلوق پر اللہ کے بندوں پر مہربان رہو اگر اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالی ہم پر بھی رحم نہیں کرتا اگر سب سے مشکل وقت میرے بھائیو ہس کے میدان کا وقت ہے ہسے کے میدان میں جب انسان رب کے سامنے کھڑا ہو جہاں زندگی بھر کا حساب کتاب دینا ہے یہ سب سے مشکل وقت ہے یہی انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے پتا نہیں ایک انسان نے کیا کیا ہے لیکن ہزاروں گناہ بھی دنیا میں کیے سارے گناہ لے کر کے مین کے سامنے بندہ جب کھڑا ہوا اب وہاں انسان کے لیے حاضر ہاج مند ہے مہربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کون سا انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کر کے زندگی گھر کے لائے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آباد کرتا ہے او سے جنت میں داخل کر دیتا ہے او کون انسان ہوگا صحیح مسلم کی حدیث سے نبی علیہ السلام رشاق رماتے ہیں من سر رہو ایون جیہ اللہ من قرب یوم القیامہ فلیؤسر علام عوشر او یداؤ انہو او کما کارا رہی سلام آپ نے اس حال میرے امت کے لوگوں تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ حشر کے میدان بھی رب کے سامنے کھڑا ہو جہاں بیوی بی نکام نہیں آ رہی ہے یومر وہ ام ہی والی جہاں انسان کا باپ دے کر کے کنارا کشی اختیار کر رہا ہے ماں بھاگ رہی ہے کہیں بیٹا ہم سے کچھ ماگ نہ لے بیوی بی چھپ جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو شور ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے بیگم ذرا کچھ نے ہمیں کم پڑ رہی ہے اپنی نیکیاں ہم کو دے دو اللہ رب العدمی فرماتے ہیں یہ دنیا کی اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے جان دینے کے خاطر تیار ہے اولاد جب دیکھے گی کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ کا امتحان ہو رہا ہے فوراً وہاں سے ہس جاتا ہے اللہ نے بیان فرمایا سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ ہم سے کہیں بیٹے اور بیٹی ذرا ہمیں چند نیکیوں کی ضرورت ہے اپنی نیکیاں ہم کو دے دو الحمی یو بشرو وہاں کوئی ایک انسان کسی کے متعلق کسی کسی کو کو کوئی کوئی پوچھے گا نہیں کسی کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ جو سامنے کھڑا ہے وہ یہ تمنا کرے گا اللہ ہم نے گناہ تو کیا اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں ہم کے مستحق ہیں اللہ میرے بیوی بچے ماں باپ سب کو لے کر کے میری پر جہنمے ڈال دے ہمیں آزاد کر دے وہاں یہ تمنا کرتا ہوگا ایک تو مصیبتیں نہیں ہیں دوستو حشر کے میدان میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں رحمت اللہ عالمی فرماتے ہیں من سر رہو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے ہوں لاہو <سلام> مین تھوڑا دیا مل کی آمد ہر کے میدان میں بڑودے کی آمد اللہ اس کی ساری مصیبتوں کو ٹال دی کسی ایک مصیبت کو بھی اللہ تعالی باقی نہ رکھے من سر رہی آم اے من قرب یوم کی تم میں سے جو شخص چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن حشے کے میدان میں اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے ہر مشکل کو ختم کر دے تو یہ رسول نے فرمایا اس کی بس ایک ہی شکل ہے کیا فلو ار علام کسی سنگ دست کے پر رحم کرتے ہوئے اس کے لیے آسانی کر دے اس پر مہربان ہو جائے او یا جاؤ یا اپنا قرضہ اس کو معاف کر دے کسی سنگ دست جو ادا نہ کر پا رہا ہو قرضہ لیا ضرورت کے لیے لیا مشکلات میں گھرا ہوا تھا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ چاہیں تو جیل میں ڈلوا دیں چاہے تو اس کے جائیداد کو ضبط کر دیں لیکن اللہ نبی سلامات اگر تم نے اس کے لیے آسانی محلت دے دیا جاؤ جب تمہارے پاس ہوگا تب ہمیں دے دینا یا حوصلہ اپنا بلند کرو تم نے اس کو معاف کر دیا اگر کسی نے یہ عمل کیا کسی مکروس کے ساتھ یہ مہربانی کیا اور اس پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کی ساری مصیبتیں اس کی ٹال دیتی ہیں ورنہ اگر کسی نے اپنے بھوکے بھائیوں پر پریشان حال لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحم نہ کیا تو بس ایک حدیث کافی ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ جب رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں یمنا آدم آدم کی اولاد میں بھی تج سے کھانا مانگا تھا لیکن نے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیا آدم آدم کے اولاد میں اس پت امت کا میں نے مجھے بھوک لگی تھی میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے کھلانے سے انکار کر دیا بندہ پریشان یا اب کئی فوج سے موقع وہ انتحب اللہ آپ تو رب العالمین ہیں راک ہیں ساری کائنات کھلانے والے آپ ہیں آپ کو کب بھوک لگی کیسے لگی جو ہم سے آپ نے کھانا ترک کیا اللہ فرمائیں گے مجھے بھوک نہیں میں رزاک ہوں میرا ایک بندہ بھوکا تھا پریشان تھا اس نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اس کو کھلانے سے انکار کیا اگر اس کو کھانا کھلا دیا ہوتا تو آج اس کا آج کا سوا میرے پاس کو پا لیتا پھر اللہ تارا پوچھتے ہیں یمنا آدم میں نے تج سے پانی مانگا تھا پیاس لگی تھی لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا رب العالمین پانی کے مالک آپ ہیں آپ رب العالمین ہیں آپ کو کیسے پیاس لگی کہ آپ ہم سے پانی مانگیں اللہ فرمائے گا میں تو پیاسا نہیں تھا میرا ایک بندہ پیاسا تھا اس نے پانی تم سے مانگا لیکن تو نے پانی پلانے سے انکار کر دیا اگر میرے بن پیا بندے کو پانی پلایا ہوتا تو آج اس کا آج وہ سوال اور آج اس کے بدلے میری مہربانیاں تیرے ساتھ ہوتی لیکن اپنے آپ کو میرے رحم و کرم سے تو نے محروم کر لیا میرے بھائیوں انسان کو چاہیے کہ ہر ایک پر مہربان ہو ہر ایک کے ساتھ بھڑائی کرے اللہ تعالی ہم سب کے اندر اے ایمانی روح ایمانی صدبہ پیدا کر دے جو اللہ تعالی کی مخلوق پر رہے مکرم کرنے پر آمادہ کرے اکورادا اللہ کلبی آ تو علی للہ وقفا وسلام اما اماد اور مہربانی بھائی ہو کہاں سے ابتدا ہونی چاہیے پوری مخلوقات پر مہربانی کرنی ہے رحم کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے والدین پر جو آج سب سے بڑا مشکل کام ہو چکا ہے جس سے بہت سارے والدین اپنی اولاد سے محروم ہو چکے ہیں فقدار ابو کا اللہ تابود اللہ عیا آگے اللہ نے فرمایا جنا دحما فکر کمار بیانی سبیرہ ایک انسان پر فرض ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کرے مہربانی کرے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرے اکبر کس قدر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنے میں کتنا بڑا اجر ثواب رکھا ہے ایک صحابیات یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن جہاد کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے جذبہ بہت ہے لیکن حالات سازگار نہیں ہے آب رات مایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے کہنے لگا یا رسول اللہ باپ تو نہیں ہے صرف ہماری ماں زندہ ہے آ فرمایا جا اپنے ماں کے ساتھ بڑھائی کر اپنے ماں پر مہربانی کر یاد رکھ اللہ کی قسم خا کے کہتا ہوں جب تک تو اپنی ماں پر مہربانی کرتا رہے گا اپنے ماں کی خدمت کرتا رہے گا مشاہد فی سبیل اللہ جب تک اپنے ماں پر مہربانی کرتا رہے گا تب تک اللہ تعالی تجھے جہاد کا حج کا اور پورے امریک اللہ تعالی تجھے اجر ثواب دیتا رہے گا تو اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرے گا اور اب پورا محاذ تیرا شمار میدان جنگ میں جہاد کرنے والا مجاہدین میں ہوگا مکے کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ بے ہوئے ہیں ان کے ناموں میں تیرا نام لکھ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم نے ہم نے ہر انسان کو اے اس طریقے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ماں باپ زندہ ہیں سمجھو اللہ بار رات باپ قیدی کے بنا لیا گیا مجھے بیٹا بھی قیدی بنا لیا گیا باپ بیٹے سردی کا موسم ہے رات کو جیل میں پڑے ہوئے ہیں باپ کو تحج کی نماز پڑھنی ہے ساری رات فکر لگی ہے آج بیگ بی دوسرے دوسرے دیکھے رہ ہی جیل یہاں سے وضو کرنے کی نوبت آئے گی. ہم کیسے وضو کریں گے? کو فکر ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بوڑھا باپ ہے رات کو تحج کے وقت اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے تحج کے لیے وضو کے لیے اٹھے گا تو ٹھنڈے پانی سے کیسے ودو کرے گا سارے قیدی سوئے ہوئے ہیں بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے اس ہو تو کا اس کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا تیمم لیکن وفادار بیٹا اپنے باپ باپ پر مہربانی کرنے کے لیے لوٹے میں پانی لیا دیوار سے چیک لگایا اور اپنے پیٹ سے لوٹے کے پانی کو پکا کر کے اپنے پیروں کو ہاتھ سے دبا لیا تاکہ میرے بدن میرے پیٹ میرے رانوں کی گرمی سے پانی تحج کے لیے گرم ہو جائے اور میں اپنا باپ کو میرا باپ جب کو کے لئے اٹھے تو گرم پانی سے اس کو وضو کرا سکوں ایسی بھی اولاد دنیا میں گزری ہے جو اپنے ماں باپ کو جیل میں بھی رہ کر کے ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بعد میرے بھائیوں سب دوسری مہربانی اپنی اولاد پر ہونا چاہیے اپنی اولاد پر رحم کرو ان پر مہربانی کرو سب سے بڑی مہربانی ہے کہ ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو ایسی تعریف ایسی شربیت ایسے ان کو ادب سکھلاؤ جس کی وجہ سے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے یا مہو سکم واہ را بنو اپنے آپ ہاں کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ رب ال رسول بیٹھے ہوئے ہیں صحیح بخاری مسلم اور سرمدی وغیرہ کی نبی روایتیں نمگ بیٹھے ہوئے ہیں ام کی جماعت جما بن ہابیس ایک اجت قسم کا بدو انسان تھا بڑا کھڑ وہ مجلس میں موجود ہے حضرت حسن یا حسین دوڑے ہی وے آئے نبی ندی رہ کے گود میں پڑے آپ نے ان کو گو لگایا ان کو چونا ان کی ناک صاف کیا رات رہی ہے اس کو صاف کیا دوسرے صحابی کا بچہ آیا صحابی نے بھی ایسے کیا وہ اجد انسان اکڑا بن حافظ کھڑا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا سوچ آپ لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے یہ بچے کی ناد بہ رہی ہے لال چپک رہی ہے گوشت مٹی میں اور آپ لوگ گھرے لگاتے ہیں اور بغیر کو چومتے ہیں بوسا دیتے ہیں لاد پیار کرتے ہیں اس کو بڑی حیرت ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے تو اپنے نوازے کو چوما چاہتا سب کچھ کیا تیرے اولاد ہیں کہا آپ کے پاس دو نواسے ہمارے پاس دس بیٹی بیٹیاں الگ دس بیٹے ہیں پورے لیکن اللہ تم نے فرمایا کیا تم نے کبھی لاد اور پیار نہیں کیا لاد پیار دل, دل میں ہوتا ہے لیکن ما تبل تو آدن ہم آپ لوگوں کی طرح ڈندے نہیں ہیں میں نے آج تک کسی بچے کا بوسا نہیں دیا آپ نے فرمایا سن لے ہم من لا ہم جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا اللہ اس بدبت پر رہم نہیں کرتا کتنی شدید ہوئی آپ نے شاپ سما دوسری روایت ہے ارے دوستوں اگر اولاد کی محبت سبق اللہ نے تیرے دل سے سین لیا ہے تو میں محبت ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا تیری بد ہے اللہ اکبر اولاد کے بعد رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرو اللہ کر تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اور یہ مہربانیاں صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کو جانوروں کے ساتھ بھی مہربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی راہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مشیکا ہے بت پرست ہے لیکن ہم سے ملنے کے لیے مدینہ ضرور آتی ہے آرائی کیوں آتی ہے وہ سوچتی ہے بیٹی کے یہاں جاؤں گی تو واپسی میں بیٹی کچھ نہ کچھ دے دے گی وہی وقت جب بھی میری ماں مکے سے مدینہ چل کر کے ہماری ملاقات کے لیے آتی ہے تو محبت کیوں ہوگی لیکن مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جاؤں گی تو میری بیٹی مسلمان تو ہو گئی ہے لیکن آتے وقت کچھ نہ کچھ بانٹ کر کے ہمیں ضرور دے دے گی تو مشرقہ عورت ہے ماں کب تک دیتی رہو گی آپ نے ساتھ سوایا تمہاری ماں ہے بت پرست ہو ہندو ہو یہودیا ہو کافرہ مشرقہ کچھ بھی ہو لیکن ہے تیری ماں سلی سلی اما کے اپنی ماں کے ساتھ برابر مہربانی اور سلے رحمی کرتے رہنا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو فرید ادا کرنے کی تو فکر فرمائے خاص طور سے ابھی جو ہمارے سامنے پوری دنیا کے مسلمان کن مشکلات میں ان پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے سب سے بڑی چیز تو ان کے حق میں دعا ہونی چاہیے اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کی نصرت کرے ہر بلا اور آفتوں سے اللہ ان کو بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ اور ہم آپ ان کے اوپر رحمتوں کا دروازہ بول دے اور خصوصی طور پر بلاڈستان کے اندر سیریا کے اندر مسلمان جس بلا میں پڑے ہوئے ہیں اور جس پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں وہ کسی سے مفتی نہیں رئیس الدولہ کی طرف سے کافی مدد جا چکی ہے اور بزید انہوں نے تراہم کے عروان سے مدد کی اپیل کی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی اور رحم و احمد کرنے کا ہمارے میں سے جس ان بھائی کو اس میں حصہ بتانا ہو اور جتنا جو کچھ دینا ہو میں پہنچا کر کے اپنا وہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کمر کے توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کرم کا جذبہ پیدا کر دے ذرا دور کرو زندگی بھر کا راستہ پکڑ کے جا رہی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے راستے میں دیکھا ہے کتا کنویں پیاسا ہے کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور جھانکتا ہے اگر پانی پینے کے لیے کنویں میں جائے تب نکلنا ناممکن ہے اور جب کو جاتا نہیں وہ پانی نہیں پاتا وہ گھوم رہا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زندگی بھر کی حرام دیکھا اور پانی پیا اور مہربانی کی فوراً نکالا پانی اور اس وقت تک اس کو پلاتی رہی جب تک کہ کتا جو ہے سیراب نہ ہو گیا فرماتے ہیں وہ گنہدار وہ مجھے مائی والی عورت جس نے ساری زندگی بھر گناہ کیا تھا ایک پر مہربانی کی اللہ نے اس کی مہربانی کی برکت سے خیرو یا خیرو اللہ رکن اے مخروب پر تم رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا سامنے والے کو معاف کرو اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کرے گا رماتے ہیں نبی زندگی بھر کے گناہوں کی مسرت کر کے اللہ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا انسان اللہ کے مخلوق پر مہربان ہو ارحمو من فی الارض ہم کو منفی شما اللہ تعالی ہمیں نیک مال کے توفیق نشی فرما ہمیں معاہد اور مستب سنت بنا ہر قسم کے شرک سے کفرے سے ضلالت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں آ کے الدولہ اور پر اللہ تعالی اپنا کرم فرما صحت اور آفیت نشی فرما ہر بلا اور آفت سے ان کو بچا لے اے لہر کے ہر کار خیر میں برکتہ فرما ان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما اور ہر برے کام سے روک لے خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو ہر بنا ہر آفت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے الہا ان کو ہر اچھے کام میں میں استعمال فرما اور ہر غلط کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان علاقے کو ہر مسلمان ملکوں کو امن و امان امن و امان نصیب فرما ہر بنا ہر سازش دشمنوں کے ہر مکر فریب سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو بچا لے اللهم سر للالمومنین والالممينات والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورد ذكر الله تعالى اكبر